السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی امت مسلمہ کا سب سے مفلس شخص کون ہوگا قیامت کے دن سب سے فقیر جو بہت سے نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ, ساتھ اس نے دوسروں کے بہت سے حق مارے ہوئے ہوں گے یعنی اس کے پاس نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر توہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتے گا ہی ان کی سزا بھی بھگتے گا جن کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی تو کون کون سے کاموں سے بچنا چاہیے ورنہ ان کے عوض ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی نمبر کسی کو گالی نہ دیں دوسری چیز کسی پر توہمت نہ لگائیں توہمت کیا ہوتی ہے کسی کو بلیم کرنا الزام لگانا جھوٹا الزام جس کو کہتے ہیں کسی شخص نے وہ غلطی کی نہیں اور آپ اس کو ذمہ دار قرار دے دیتے یعنی تم نے چوری کی ہے یا کوئی اور اخلاقی برائی اس کے اوپر چشمہ کر دینا اس کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا اور تیسری چیز کسی کا مال کھانا کسی کا مال چوری کرنا تو جو شخص کسی کا روپیہ پیسہ یا کوئی چیز چراتا ہے تو قیامت کے دن وہ چیز تو ختم ہو چکی ہوگی اس کے پاس نہیں ہوگی اب واپس تو کرنی ہے اسے جس کی ناجائز طریقے پر وہ چیز اس نے لی تو اب کیا کرنا پڑے گا کس طرح بدلہ دیا جائے گا اس اس کی نیکیوں سے یعنی اس کی جو بھی ویلیو ہوگی وہ اس کے اکول نیکیاں اس شخص کو اس کے امال نامے سے نکال کے دے دی جائیں گی تو اس لیے انسان کسی کا مال چوری کرنا تو دور کی بات شک بھی پڑ جائے کہ یہ ہماری چیز نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دے بعض کا ایسا ہوتا نا کہ پین ملتے جلتے ہوتے ہیں اب آپ کا جو تھا اور آپ اسے اچھی طرح پہچانتے وہ تو نہیں لیکن اس سے ملتا جلتا رکھا ہوا تو آپ کہتے ہیں میرا اس نے اٹھا لیا ہوگا چلو میں اس کا لے جاؤں تو ہو سکتا ہے اس نے نہ اٹھایا جس کا آپ اٹھا رہے ہیں تو شک والی چیز سے بھی بچنا چاہیے کسی کا خون بہایا ہوگا خون بہانے کی کیا قسم ہے مثلاً خون کیسے بات ہے قتل تو سارا ہی خون بہانا نا لیکن اس سے چھوٹے چھوٹے خون بہانا مثلا کسی کو ایسی مار مارنا کسی کا دانت توڑ دینا فار ایگزامپل کسی کو کو اور چوٹ لگانا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگے تو قبل جروح قصاص تو زخمی کرنے سے جو خون بہتا ہے وہ بھی اور پھر پورا قتل بھی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. کسی کو مارا ہوگا مثلاً کیسے مارتے ہیں؟ کیا مارنا تھپڑ مارنا پتھر مارنا ڈنڈا مارنا اور کوہنیاں مارنا جان بوجھ کے دھکے مارنا یہ سب آتا ہے نا اس پھر مارنے سے تو بہت سے جملے بنتے ہیں تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی جو دنیا میں دوسروں کو یہ ساری ازیتیں یا ان میں سے کوئی ایک یا دو یا سب دیتا رہا تو ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے یاد رکھیے کہ یہ کسی کافر مشرق منافق کی بات نہیں ہو رہی یہ کس کی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن میری امت کا محفلس آدمی وہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مپلس کی بات ہو رہی ہے تو ہم ان میں سے کوئی کام کر کے کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں کہ ہم تو آپ کی امت ہیں اس لئے ہمیں تو آگے پار کرائی دیا جائے گا چاہے ہم جو مرضی چوری ڈاکہ غصب کرتے رہیں۔ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا یاد رہ گی یہ حدیث ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی حرمت اور عزت گھروں میں رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی عزت ہے کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کے کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد کرنے والا ہو پھر ان میں خیالت کا مرتکب ہو کہ اسے قیامت کے دن کھڑا نہ کیا جائے پھر وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا اب تمہارا کیا خیال ہے انہیں ایک شخص اللہ کی راہ میں ہے اور اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے اکیلے ہیں تو کوئی اور شخص ان کے مال میں سے کچھ ہتھیار لیتا ہے وہ شخص مثلاً وہی شہید ہو جاتا ہے یا سالوں سال واپس نہیں آتا اور پیچھے اس کے بیوی بچے یا اس کا جو مال متا ہے یا کوئی زمین ہے یا کوئی بزنس ہے اس کو کوئی شخص ہتھیار لیتا ہے تو قیامت کے دن کیا, کیا جائے گا اس کے امال میں سے اس مجاہد کو چوائس دی جائے گی کہ آپ جو چاہیں اس میں سے لے لیں تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے وہ کچھ چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اس کے برعکس کچھ لوگوں کا حساب آسان ہوگا آسان حساب والے ان میں سب سے پہلے وہ ہے شخص جو لوگوں کو آسانیاں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا وہ مالدار آدمی تھا اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں یعنی غریب شخص سے درگزر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں تم بھی اس سے درگزر کرو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ وہ کسی سے درگزر کرے تو حکم ہوگا کہ تم اس کو چھوڑ دو اس کو سزا نہ دو ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کو آسانی دینے کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بتائیے جس میں آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں کچھ تو سوچیں نا تاکہ ہم بھی کریں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے مثلا دوسرے کو راستہ دینا پتھر تو بعد میں آئے گا ہم خود ہی پتھر ہوتے ہیں جو دوسروں کو گزرنے نہیں دیتے اہ راستے میں گلے ملنے لگتے ہیں اور پوری پیچھے لائن کھڑی ہوتی ہے اور نماز کی صف میں دوسرے کو جگہ دینے کے لیے خود پچھلی صف میں چلے جائیں جی تاکہ دوسروں کی صف برابر ہو سکے ورنہ تو کندھے آگے پیچھے ہوں گے کسی کو گاڑی میں لفٹ دینا اور جب کسی سے بات کریں تو اس سے ایسی بات کریں کہ وہ دوسرا جو ہے آپ سے اپنے دل کی بات کر سکے یعنی کمفرٹیبل ہو آپ سے بات کرتے وقت کسی کو بازو کا اچھا مشورہ دینے سے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور کسی کو سیکھنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو پیسے معلوم ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ وہ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہے دیکھیے اس کا تعلق نا صرف چند چیزوں سے نہیں ہے اس کا تعلق ہر چیز سے ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے ہیں کہیں پر بھی ہیں تو اس میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں مثلاً اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اگر میں اس بات کو یہاں بیٹھ کے کروں تو کیا ہوگا آپ کے لیے سننے میں مشکل ہوگی نا ہے نا مشکل تھوڑا سا آگے آ جانے سے آپ کے لیے کیا ہو گیا آسانی ہو گئی اور اگر میں تھوڑا سا اور آگے آ جاؤں تو تو اعتدال ضروری ہے نا اسی طرح کبھی بھی آپ کسی سے بات کریں نہ تو چیخ چلا کے بولیں اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ منہ کے اندر ہی بولتے رہے کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ کہے اچھا ذرا دوبارہ بات کریں پھر سے بولیں تو ہم دوسرے کو کیا کر رہے ہیں اریٹیٹ کر رہے ہیں نا تنگ کر رہے ہیں اس کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں ایک اور چیز اس وقت آپ مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی میں تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ سب کو یہاں سے چھٹی دے دینی چاہیے تو آسانی ہو جائے گی نا سب کے لیے آپ جا کے گھر لیٹ جائیں گے آرام کریں گے یا اس میں بھی آپ کے لیے کوئی آسانی ہے جو اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں اس سے بھی آسانی ہو رہی ہے دین کا ایک کانسپٹ سمجھنے میں ہمیں آسانی مل رہی ہے جی. اس وقت کیونکہ کچھ جی آسانیاں جی آسانی حصہ ہوتی ہیں اور کچھ آسانیاں مانوی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیے تنگی کے ساتھ آسانی تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ دوسرا چڑھ نہیں سکتا تو اس کو چڑھنے میں مدد دے کے وہ اس کو اور ہی ہے مشکل لیکن آپ کہتے نہیں چڑھو چڑھو چڑھو اور چڑھا دیتے ہیں آپ اب وہ اس کے لیے آسانی ہو گئی تو بیچ میں مشکل سے وہ گزرا ہے آپ اس کو مشکل نہیں دے رہے ہاں آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں الٹیمیٹلی اینڈ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہے اور اگر اس وقت میں آپ کو چھٹی دے دوں اور آپ کیفیٹیریا میں چلے جائیں تو اس کا اینڈ کیا ہے آسانی کیا میں آپ کو آسانی دے رہی نہیں آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہوں اصل میں مشکل پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تنگ کیا جائے اس کے اوپر ایسی مشقت ڈال دی جائے جو اس کے بس سے باہر وہ کام جو وہ کر نہ سکے مسئلہ جو ہم ڈاکٹر کے پاس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والا شخص کراہ رہا ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے یہ کوئی بزرگ ہے بوڑھا ہے آپ اپنی ٹرن اس کو دے دیتے ہیں آپ بس میں سوار ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے عمر میں زیادہ ہے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا آپ اس کو جگہ دے دیتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہیں یہ ہے آسانیاں دینا ٹھیک ہے تو ہم سب اپنے مزاج کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم کہاں دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی سہولت پیدا کر دے گا یس ولا الا تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بس ولا تو ن خوشخبریاں دیا کرو نفرتیں نہ دلایا کرو پھر دوسروں کے لیے فائدہ مند انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا ٹھیک ہے خوش کرنا اس سے تکلیف دور کرنا اس کا قرضہ چکانا اسے کھانا کھلانا پھر فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتقاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مشکل میں مبتلا شخص کے ساتھ جا کر اس کی ہیلپ کروں جس نے اپنے غضب کو روک لیا یعنی سخت غصہ آیا تھا کسی پر لیکن خود کو کنٹرول کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کس میں خامیاں نہیں کس میں کوتائیاں نہیں کہاں کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ اللہ میری غلطی نظر نہ آئے اس کو جیسے پیپر حل کیا پھر ہم بعد میں کوئی غلطی یاد ہے او ہو وہ میں نے تو یہ لکھ دیا پھر ہم کیا چاہتے ہیں اللہ ٹیچر کو نظر ہی نہ آئے یہ چھوٹی سی مثال ہے جیسے ہم اپنے لیے عام طور پر جو چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی سکت کے باوجود پی گیا یعنی وہ نافذ کر سکتا تھا نافذ کرنے کی سکت کے باوجود پی گیا اللہ تعالی روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا وہ دن جتنا ہلا دینے والا ہوگا اس دن وہ بہت پر امید ہوگا کہ میرا کام آسان ہو جائے گا میرا کام ہو جائے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے انسان کھڑے نہ ہو پائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دیں گے اور بدخلقی بداخلاقی اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے دیکھیے شہد کو اگر پانی میں ملائیں تو کیا چیز غالب آتی ہے شہد میٹھا ہو جاتا ہے پانی دودھ میں ملائیں تو شہد غالب آتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے لکوڈ میں اگر آپ شہد ڈالیں تو شہد ان کو میٹھا کر دے گا لیکن اگر آپ سرکے کے گلاس میں ایک چمچ شہد ڈالیں تو کیا ہوگا سرکہ غالب آ جائے گا تو اسی طرح جو بدخلاقی ہوتی ہے وہ انسان کے سارے میرٹس اس کی ساری خوبیوں اس کی ساری قابلیتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے وہ بدخلاقی غالب آ جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں نیچے چھپ جاتی ہیں۔ وہ کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے میٹھا پن ختم ہو جاتا ہے انسان سویٹ نہیں رہتا ساور بن جاتا ہے پھر جہنم سے بچنے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے اور محنت اور کوشش کر کے ان کو کھلائے پلائے انہیں پہنائے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی آڑ ثابت ہوں گی یعنی بیٹیاں قیامت کے دن آگ سے ڈھال بن جائیں گی عزت پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ظلم کو معاف کر دیتا ہے یعنی کسی کی زیادتی کو اللہ قیامت کے روز اس کی عزت بڑھائے گا مثلاً آپ کہیں جائیں وہ آپ کو عزت دیں یا آپ کسی سے ملاقات کریں تو وہ آپ کے ساتھ بہت احترام سے پیش آئے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اور اس کے برعکس آپ کسی سے ملیں نہ آپ کے سلام کے جواب نہ دے وہ آپ سے ہاتھ بھی نہ ملائے آپ سے بات بھی نہ کرے تو کیسے فیل ہوتا ہے تو دونوں چیزوں میں فرق ہے نا تو کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عزت و اکرام عطا فرمائے گا اور کچھ لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی معافی پانے والے جو شخص کسی انسان کی لغزش کو معاف کر دیتا ہے لغزش کیا ہوتی ہے پھسلن ہم سب پھسلتے ہیں ٹھیک چلتے چلتے کو غلطی کر بیٹھتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف فرما دیں گے سودا واپس لینے والے دکاندار کی معافی جس نے اپنے بھائی سے سودا واپس کر لیا بزنس میں ہوتا نا آپ چیز لے جائیں پیسے لیں پھر دو دن بعد کوئی آ جائے نہیں مجھے نہیں یہ چاہیے آپ میرے پیسے واپس کریں تو آپ نہیں, نہیں اب ڈیل ہو چکی اب نہیں واپس ہو سکتے اور اسلامی لحاظ سے اگر دکاندار واپس نہ کرے تو اس کو اجازت ہے حدیث میں آتا ہے البیان بالخیاری معلوم یا تفر خرید و فروخت کرنے والے انہیں سودا خریدنے و بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا سودا واپس کر دیں معلوم یہ تفرقہ جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو یعنی خریدنے والا گھر نہ چلا جائے اور دکاندار بھی اسی طرح الگ نہ ہو جائے لیکن اگر الگ ہونے کے بعد پھر وہ واپس آ کر اپنا سودا واپس کرتا ہے خریدی ہوئی چیز اور دکاندار کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں یہ لو پیسے تو اس سے بہت بڑا بوجھ ہٹ جاتا ہے کیونکہ بازو کہ ہم چیزیں خرید کے پچھتا بھی ہیں کیا ضرورت تھی اس کے لینے کی یا پسند نہیں آتی یا کوئی بھی وجہ ہوتی یا اس سے سستی کہیں اور مل رہی ہوتی تم کہتے ہاں یہ پہلے واپس ہو جائے نا کسی طرح تو جو واپس کر لے اس کا اتنا بڑا آجر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیں گے پھر اللہ کی رحمت پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چڑیا کو ذبح کرتے ہوئے اس پر رحم کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا میں سے کسی نے چڑیا ذبح کی ہے کسی نے بھی نہیں کی اللہ اکبر آپ سب کو ذبح کرنی آنی چاہیے ورنہ تو آپ رحم کر ہی نہیں سکتے چڑیا پر جب پنکھے چلتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے ایک دم چڑیا آتی ہے اور گر جاتی ہے اور تڑپنے پھڑکنے لگتی ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کیا کریں اب اس پر چھوڑ دیں پڑکنے کے لیے اٹھا کے بن میں پھینک آئے کیا کریں ذبح کر لیں اس کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا اس کی جان جلدی نکل جائے گی اور وہ سکون میں آ جائے گی اور ذبح کا جو اسلامی طریقہ ہے اس سے جانور کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی اب کیسے سکھائیں آپ کو ذبا کرنا جانور کے گلے میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ جس کے پار چھوڑی پھیر نہیں ہوتی ہے ٹھیک اس سے اوپر نہیں اس سے نیچے تو وہ ایک مخصوص علامت ہوتی ہے گلے کے اندر گلٹیاں سے ہوتی ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر اور رحم کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ چھری جو ہے نا وہ پیچھے رکھی جائے اور جب جانور کو بالکل پوری طرح لٹا لیا جائے اور اس کو سہلا دیا جائے پھر بسم اللہ اللہ پڑھ کر ایک دفعہ چھری پھیر دی جائے یعنی ساری گردن اڑا دے یعنی ایسے چھری پھیری جائے تاکہ اس کا خون باہر نکل آئے آپ کو یہ آنا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی پرندے کسی بھی ایسی چیز کو جو ازیت کی موت مر رہی ہو اس کو آپ ذبح کر کے پارغ کر دیں ذبح کرنے میں یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے جب کسی چڑیا کو شور مچاتے سونے تو دیکھے اس کا بچہ تو نہیں گونسلے سے گر گیا تو وہ واپس اٹھا کے رکھ دے کیونکہ نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ چڑیا چو چو اٹھا کے لے جا سکتی ہے تو بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے وہ بھی رحم میں آ جاتا ہے تو بہرحال میں نے سمجھا آپ نے بچپن میں ہی سیکھ لیا ہوگا کیونکہ یہ منظر تو اکثر گھروں میں ہوتا ہے چڑیا پڑکنے کا نہیں تو مرغی سے سیکھ لے مرغی صبح کر کے سیکھ لیں چلیے اللہ کی قربت پانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے شرط لگائی کہ میں ایک انسان ہوں دوسرے انسانوں کی طرح خوش بھی ہوتا ہوں اور ناراض بھی ہوتا ہوں سو میں جس امتی پر ایسی بدعا کروں جس کا وہ حقدار نہ ہو تو اللہ اس کے حق میں اس بد دعا کو اس کے لیے پاک کرنے والی اس کا تزکیہ کرنے والی اور روز قیامت اپنے قریب کرنے والی بنا دے یعنی وہ بددوا ذریعہ بن جائے اللہ کے قرب کا اس وقت کے لیے جو اس بددا کا مستحق نہیں تھا سوری کارڈ جو ہے اس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوتا نا غصے میں آ کے انسان کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتا ہے باز اوقات بہن بھائیوں کو کہہ دیتا ہے لڑائی شڑائی میں ہو جاتا ہے پھر بعد میں انسان جب ٹھنڈا ہوتا ہے غصہ تو سوچتا ہے کہ نہیں میں نے زیادتی کی ہے پھر آپ کو سوری کرنا چاہیے جا کے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے سوری بھی نہیں ہو پاتی تو پھر انسان کیا کرے جب تک سوری کرنے کے قابل ہو دعا کرے اور وہ دعا آپ یاد کر لیں چھوٹا سا کارڈ ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ سب کو اس دعا کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی انسان کو قیامت کے دن کا بہترین عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھاؤ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں بھولے نہیں کسی کام کے ساتھ باندھ لیں اس کو کئی دفعہ جلدی بھی ہوتی ہے نا تو پھر رہ جاتا ہے ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کام کے ساتھ باندھنے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے واک کر لیں پانچ یا چھ منٹ میں آپ سو دفعہ پڑھ لیں گے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پانچ چھ منٹ دس منٹ صبح واک کریں پانچ سات منٹ دس منٹ شام کو واک کریں اور اس وقت لازم کر لیں اپنے لیے کہ میں نے اس کی تصویر کرنی ہے دیکھیے یہ جتنے بھی کام ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ صرف ایک بوجھ جمع ہو جائے گا اگر ہم نے کرنے کے منصوبے نہ بنائے کہ کرنا کیسے ہم نے ان کو اپنی عادت میں کیسے ڈالنا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نا گرا باندھ لیں یہ یہاں کرنا ہے یہاں کرنا یہاں کرنا ہے وہی دن ہوگا لیکن یہ سارے کام ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کرنے کا ڈھنگ آ جائے اس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ٹاسک ہیں ان کو آپ نے کس کس ٹائم پر پورا کرنا ہے چلیے جہنم میں داخلے سے پہلے اس دن ہی عذاب پانے والے یعنی کون سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں ہی भी پائیں گے گٹیا چیز صدقہ کرنے والا اپنا صدقہ کھائے گا مت کے دن بہت بھوک لگی ہوگی نا اس دن بھی سنو نبی داؤد کی روایت ہے آف بن مالک رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں ایک اسا تھا اور کسی نے ردی قسم کی خشک سی کھجوروں کا ایک گچھا لٹکا دیا تھا مسجد کے سین میں کہ لوگ آئیں اور اس کو کھائیں کھجورے کیسی تھی ردی خراب اور سکھی ہوئی آپ نے اس میں اپنی چھڑی ماری یعنی اس گچھے کے اوپر اور فرمایا یہ صدقہ کرنے والا اس سے عمدہ بھی صدقہ کر سکتا تھا جو یہ لایا اس سے بہتر بھی لا سکتا تھا اور فرمایا یہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن ردی کھجورے ہی کھائے گا کیونکہ جو سزا ہوتی ہے نا وہ عمل ہی کی جزا ہوتی ہے وہ عمل سے مماثلت رکھتی ہے جیسا عمل ویسی جزا کما تو دینو دین کا معنی یہی ہے عمل اور جزا تو جتنی بھی سزائیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی سزا ہوتی ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے مثلا مجاہد کے گھر سے کچھ لینے والے کے امال میں سے مجاہد کو کہا جائے گا کہ تم لے لو یہاں سے تو اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو گھٹیا چیزیں صدقہ کرے ہو پر گھٹیا ہی کھائے گا کیونکہ ہم جو کچھ بھی دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر وہ دراصل کس کو دے رہے ہوتے ہیں کل بھی بات ہوئی تھی نا کیا کیا بات تھی کسی کو پانی پلاتے وقت یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں یعنی یہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے میں اللہ تعالی کو دے رہی ہوں کیسی پریزنٹیشن ہونی چاہیے گھر میں کراکری کے مختلف سیٹ ہوتے ہیں نا کون سا سیٹ کب نکلتا ہے کون سا کب نکلتا ہے کس کے لیے نکلتا ہے جس کو ہم جتنی عزت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ویسا ہی اہتمام کرتے ہیں हم. پھر تو کل کسی کو پانی پلایا الحمدللہ اور خوشی ہوئی بہت الحمدللہ للہ بازو کا تو ایسا تھا نا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے ملک میں جیسے پچھلے سال یا اس سے پہلے سیلاب تھا پھر زلزلہ تھا تو سب لوگ اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں تو اس طرح الہدا میں بھی ہمیشہ الحمدللہ اسی طرح چیزیں اکٹھی ہوئی پر ان کی سارٹنگ ہوئی کچھ چیزیں تو انتہائی اچھی بہترین برانڈیڈ یا بالکل نیو انٹچ اور کچھ لوگوں کی چیزیں بالکل ایسے جیسے بالکل ہی پھٹی پرانی گندی دھلی ہوئی بھی نہیں اور ایسے جیسے گٹریاں باندھ کے کہیں پھینکی ہوئی تھی تو خیال ہے کہ اٹھا کے چلو صدقہ کر دیتے ہیں کوڑے پہ پھینکنے کی بجائے صدقہ دے آتے ٹھیک ہے استعمال شدہ چیزیں بھی کسی کو دی جا سکتی ہیں کیونکہ ریسورسز ضائع نہیں کرنے چاہیے ایک اچھی چیز ہے اگر آپ کا جسم بڑا ہو گیا اور آپ کو کپڑے پورے نہیں آ رہے تو ان کو کھلا کرنے کا بھی ٹائم نہیں تو رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں آپ ان کو آگے دے دیں کوئی اور استعمال کریں لیکن دیتے وقت کس چیز کا خیال کریں ان کو دھوئیں اچھے سے اچھے سے استری کریں اس سے زیادہ اچھے استری کریں جو آپ خود اپنے لیے کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے اس کو پیک کر کے آپ دوسرے کو دے دیں یہ نہیں کہ اس کو پہن کے گندا کر کے میلا کر کے اور پھر اس کو طے بھی نہ لگائیں اور پھینک کے کسی کے حوالے کر دیں کیونکہ ہر انسان کی عزت ہوتی ہے ایک سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کنڈیشن میں یا نہیں تو اگر بندہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ لینا کہ اگر مجھے کوئی یہ دے وڈ آئیپٹ تو خود ہی کلیئر ہو جاتی ہے اصل میں اگر انسان یہ سوچ لینا کہ یہ جو میں دے رہا ہوں نا یہ مجھے کوئی ملنا ہے تو پھر کیا بنے گا باتوں کی ٹوہ میں لگنے والے کو عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے کسی کے دروازے کے پاس جا کے یا کسی کا فون اٹھا کے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا پھر مصور کو عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تصویر بنائے گا اسے مکلف بنایا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہ کر سکے گا یعنی ہاتھوں سے جو ڈرا کی جاتی ہیں تصویریں پھر جھوٹا خواب سنانے والے کو عذاب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسے جو کے دو دانوں کو قیامت کے دن گرہ لگانے کے لیے کہا جائے گا جیسے گندم کے دانے کہ ان کو ٹائی اپ کرو تو وہ کیسے کرے گا اور وہ اسے ہرگز نہ کر سکے گا ایسی مشقت میں ڈالا جائے گا کہ جو اس کے لیے سخت تکلیف دہ ہوگی پھر اسی طرح جس نے اپنے غلام پر توہمت لگائی حالانکہ غلام اس توہمت سے بری تھا یعنی اپنے سرونٹ پہ ایسا الزام لگا دیا کہ جو اس میں غلطی نہیں تھی تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے اللہ یہ کہ اس کی بات صحیح ہو تو کسی کو چھوٹا سمجھ کے غریب سمجھ کر اسے مورت الزام نہ ٹھہرائیں جب تک کوئی ثبوت نہ ہو پھر شہرت کا لباس پہننے والے کا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالی قیامت کے روز ویسا ہی کپڑا اسے پہنائیں گے ابو اوانا نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی یہ بتائیے کہ شہرت کا لباس کیا ہے من لب شہرت یعنی ایسا لباس جس کو پہن کر شہرت مطلوب ہو ٹھیک ہے ایک یہ مانا ہو سکتا ہے کہ انسان سب سے نمایاں نظر آنا چاہیے کہ ہر جگہ دھوم مت جائے کہ فلاں نے تو شادی پر ایسا جوڑا پہنا تھا کہ آج تک دیکھا ہی نہیں کسی کا تو جس سے ہر طرف شہرت ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ اگر شہرت کو ایک لباس کی شکل دے دی جائے جیسے لباس التقوا ہے تو وہ کون سا لباس ہے کوئی تقوا اوپر پہنتے کسی خاص ڈریس کا نام ہے تقوا نہیں لباس و تقوا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوا ہو جو اس کی شخصیت میں جھلک رہا ہو اسی طرح لباس و ایسا لباس کہ جس سے انسان کی شخصیت یا اس کی نیت یا اس کا جو انداز ہے وہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ شہرت کا طالب ہے لباس تو فزیکلی ہوتا ہے یعنی ایسا لباس پہنے کہ جس سے شہرت مطلوب ہو ٹھیک ہے یونیفارم پہننا شہرت کا لباس نہیں ہے الا یہ کہ آپ اس کو شہرت کا ایک ذریعہ بنا لیں وہ ایک اور بات ہے کہ لوگ کہیں کتنی نیک شریف ہے جو حجاب کرتی ہے لڑکی ایک تو کامن سب کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ شوز کی رینج ایسی ہے جو بہت ایکسپینسو ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری شہر میں صرف ایک آپ کے پاس وہ جوڑا ہوگا اور کسی کے پاس اس کا پیر نہیں ہوگا پھر اس کا اس کا مقصد کیا ہے پہننے والے کی نیت کیا ہے اس سے میرا نام ہوگا کہ دوسروں سے نمایاں ہونا چاہتا ہے کیونکہ کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز کسی کے دل کو لگے تو کچھ بھی کوئی پہن سکتا ہے چاہے کہیں سے بھی خریدے لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں دوسروں سے بہتر لگوں تو وہ ٹھیک نہیں اس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے ٹھیک ہے دیکھیے ایک مسئلہ نہیں کسی کی خاص کلر چوائس ہے یا ایک خاص سٹائل کا اس نے اپنے لیے کپڑا بنایا تاکہ سہولت ہو اور وہ اس میں کمفرٹیبل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ ایک سٹائل پہننے لگتے تو اس میں اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے کہ چینج کرنے میں بعض اوقات دقت ہوتی لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں سے مختلف نظر آؤں یہ فرق ہے لیکن اگر کوئی اس نیت سے پہنا تو وہ غلط ہے یعنی کوئی بھی ایسا سٹائل اختیار کرنا کہ وہ اسی کے لیے مشہور ہو جائے تو یہ فلاں کا اسٹائل ہے معمولی چیزیں روکنے والے پر گنجے کا مسلط ہونا قرآن مجید میں کوئی آیت بتائیے جو معمولی چیزیں روکنے والے کی سزا کے لیے بتائی گئی مسلین اللہ اللہ یوراً دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے کی چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے تو یہاں بھی اس کی بات ہو رہی ہے دکھاوے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس جا کر کسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوتی مثلاً اس کا ایک کھیت ہے اب کھیت ہے اس کا اور وہ اس کا بزنس بھی ہے اس نے اس میں سے بیچا بھی اس میں سے خود گھر کے لیے بھی رکھا تو اس کو ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا اب جب وہ رشتہ داروں کے لیے آپ رکھتے ہیں تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے لیکن اگر کوئی شخص سارے کا سارا بیچ ڈالتا ہے جیسے وہ باغ والوں کا قصہ ہے پڑھا ہے نا باغ والوں کا قصہ کیا, کیا تھا انہوں نے انہوں نے کا تھا کوئی مسکین نہ آنے پائے کسی کو نہیں دینا ہم نے ہمارا باپ تو بے وقوف آدمی تھا اتنا بڑا باغ اور اس میں سے کچھ کمائی نہیں کرتا تھا اچھا اب کیا ہے کہ دنیا میں وہ شخص اس دار کے پاس جاتا ہے ایک رشتہ دار دوسرے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی زمینیں دی ہیں اور اتنا اناج ہے تمہارے پاس اور میرے لیے زندگی بڑی مشکل ہو رہی ہے تھوڑی سی مجھے بھی تم سے دے دو تو وہ وہ کہے جاؤ جاؤ میرے پاس کچھ نہیں یا وہ اس طرح اپنا پھل اور ہر چیز سمیٹے کہ کسی کو دکھے ہی نہ نظر ہی نہ آئے دے ہی نہ تو ایسے کنجوس آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا جسے شجا کہتے ہوں گے یعنی سانپ کا نام ہے اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا یعنی جو بخیل ہوگا جو دوسرے رشتے دار پہ خرچ نہیں کرتا کیونکہ انسان کے مال میں اس کے رشتے داروں کا بھی حق ہوتا ہے تو اس لیے جب گھر میں کوئی چیز آئے تو کیا کرنا چاہیے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بہن بھائی اور رشتے داروں کے لیے کچھ کچھ حصہ نکالنا چاہیے سارے کا سارا اپنی ذات پر یا صرف اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کر دینا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا سلا رحمی اور تعلقات اچھے ہوں گے نفرتیں ختم ہوگی چیز میں برکت ہوگی سکون ہوگا صدقہ کرنے سے جتنا سکون ملتا ہے شاید ہی کسی اور چیز سے ملتا ہو دینے سے جتنی خوشی ملتی ہے اتنی لینے سے نہیں ملتی اس کا رزق اور عمر بڑھا دی جاتی آپ جو دیں گے اللہ تعالی اس کے پیچھے اور لے آئے گا اس سے بہتر لے آئے گا تو بخل نہ کریں اور پھر بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں لیکن اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وہ اماتو اردن ابتغا اور رحمت عربک ترجوح فق الحم قلم <مَيْسُورًا> کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہوتا ہی نہیں اور دوسرا سمجھتے اس کے پاس بہت کچھ ہے مثلا آپ نے اپنی کھیت میں سے صرف بیج رکھا ہوا ہے اب وہ آپ دوبارہ ڈالیں گے تو پھر اگے گی اب کوئی آتا ہے تو کہتے بیج ہی مجھے دے دو اب کیا ہے اس صورت میں قل لہم قلم میسورا آسانی نرمی سے بات کر کے سمجھا دو ڈان ڈپٹ نہیں غصہ نہیں رشن نہیں پھر جنت کی خوشبو اور ہوا سے محرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو صرف اس لیے حاصل کرے کہ دنیاوی ساز و سامان حاصل کر سکے تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا یعنی جنت کی ہوا بھی اس تک نہیں پہنچے گی یعنی دین کا علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا کمائے پھر قیامت کے دن شدید عذاب پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا یا گمراہی کا پیشوا ہو یا لاشوں کا مسئلہ کرنے والا پھر جو لوگ دنیا میں انسانوں کو سخت سزائیں دیتے ہیں قیامت کے دن ان کو بھی سخت سزائیں دی جائیں گی وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں آپ کو معلوم ہے کچھ کون ہے وہ مثلا۔ اللہ تعالیٰ کس کی طرف نہیں دیکھے گا تو سے کپڑا نیچے لٹکانے والا اور احسان جتانے والا شابش اور خواتین سے متعلق کوئی بات یاد ہو کس عورت کی طرف اللہ تعالی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور اس سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی شوہر کے لیے تھینک فل نہیں ہوتی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہر وقت اسے اپنے شوہر سے شکایت ہی رہتی ہے اور وہ شکایتیں دائیں بائیں ہر طرف وہ بیان بھی کرتی رہتی ہے دیکھیے کہ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے نا ہر انسان میں کمی ہوتی ہے شوہر بھی انسان ہے اور زندگی میں ہو سکتا ہے کئی دفعہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہو یا آپ کی ضروریات پوری نہ کی ہو اور کئی دفعہ کی بھی ہو تو ایک شخص جو آپ کے ساتھ اچھا بھی کرتا ہے اس کے آپ پر احسانات بھی ہیں اور کچھ اس نے آپ کو تکلیفیں بھی دی ہیں تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہر وقت تکلیفیں احسانات تو اس سے وہ پین کم ہو جائے گی جو اس کی بے رخی یا بے نیازی یا تکلیف دے رویے کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں کچھ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں کچھ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں کوئی نرم زمین ہوتی ہے کوئی بنجر زمین ہوتی ہے کسی پہ بات اثر کرتی ہے کسی پہ کوئی نہیں کرتی اب جہاں قسمت لکھی ہے شادی تو وہی ہونی ہے اب آپ جتنا مرضی رشتہ تلاش کریں ضروری نہیں کہ جہاں آپ کی جا کے نظر ٹکے پھر اس کی ہر بات ہی آپ کو اچھی لگے یہ نہیں پوسیبل نظر کس پہ رہنی چاہیے کہ جب دل میں آنے لگے نا کوئی شکوا شکایت تو سوچیں اس سے کیا کیا فائدہ مجھے پہنچا اور وہ لسٹ لکھ کے رکھ لے اپنے پاس اور جب دل میں کوئی ایسا ابال آنے لگے پھر فوراً لسٹ پڑے مجھ سے اکثر جب کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں کوئی اچھا دن یاد کرو کوئی ہے زندگی میں تمہارا کبھی اچھا وقت کوئی گزرا کب گزرا تھا غور کرو سوچو پھر کہتی ہاں فلاں وقت تھا ایسا تھا جو سچ بولتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں پھر صبر کرو چند دن کے بعد وہ پھر اچھا ہو جائے گا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں زندگی اسموتھ نہیں ہے اسموتھ سیلنگ نہیں ہے اس میں کبھی طوفان آئیں گے کبھی آندھی آئیں گی اور کبھی بالکل اسموتھ سیلنگ ہوگی ہر طرح کے دن آئیں گے یہی تو امتحان ہے تو پھر کیا نہیں کرنا چاہیے ناشکری اور خاص طور پر اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ بول کر بھی ادا کریں لکھ کر ادا کریں کسی بھی طریقے سے کریں تو آپ دیکھیں گے اس سے اور زیادہ تعلقات اچھے ہوں گے شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے لیکن عموماً ہم وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ہمیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہی ہوتی ہے ان کو نہیں بھولتے اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اپنے اندر بھی گڑن رہتی ہے اور دوسرے شخص کو بھی جب نیگیٹو وائبس جاتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی دیکھ کے ہماری طرف اسمائل کر سکے اور شیطان کا کام ہی منفی خیالات دل میں ڈالنا ہوتا ہے وصب سے ڈالتا رہتا ہے ایک کے بعد ایک تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتوں میں اس ناشکری کے رویے کو ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ یہ عورتوں میں زیادہ ہے نسبتا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت منشن جب کرتے رہتے ہیں نا یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا بھائی بس کر دو کچھ وہ بھی ذکر کرو جو ملا ہے صرف یہاں چپ لگا لینا اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے ہم دوسروں کی بے رخی پی جاتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں کہ شوہر کی وہ برداشت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس سے ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی چلیے پھر اسی طرح بوڑھا زانی اور زانیاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں پھر تکبر کی وجہ سے زمین پر کپڑا لٹکانے والا پھر والدین کا نافرمان فرمایا تین آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا والدین کا نافرمان وہ صحیح بات بھی کریں تو ان کی سنی ان سنی کر دے انسان مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت مردوں جیسے کپڑے پہننا مردوں جیسا ہیئر اسٹائل رکھنا مردوں جیسی باتیں کرنا اور اپنے دماغ میں عورت ہونے کو حقیر سمجھنا اور مرد بن بن کے رہنا ذہنی طور پر مرد بن جانا دا یوس ہوتا بےغیرت مرد جو اپنی بیوی بی کی بے بی راہ ربی کو دیکھ کر مائنڈ نہیں کرتا ہمارے عام طور پر اس کو اوپن مائنڈنس اینڈ براڈ مائنڈنس کہتے ہیں فرمایا تین آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں والدین کا نا فرمان آدھی شرابی دے کر احسان جتانے والا ایک اور جگہ پر جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر کا بھی ذکر آتا ہے پھر جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا جس نے جھوٹی قسم اس وجہ سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لے مثلا کسی کا مال چوری کیا اور پھر اگر کسی نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا نہیں تو کہ نہیں اللہ کی قسم یہ میرا ہے یہ جھوٹی قسم کھا کے اس نے کیا کیا دوسرے کا مال ہتھیار لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نہایت غصہ ہوگا سخت ناراض ہوگا پھر اللہ کے فضل سے محروم رہنے والے لوگ فرمایا جو شخص زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل روک لے گا ذلت پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لئے کام کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا اسی طرح جوشس دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے تو کتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہوگی ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والے بھی کچھ ایسے لوگوں کے گے جو جہنم میں جائیں گے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے ایک ایک کام ان کا دنیا میں اتنا اچھا ہوگا کہ وہ لگے گا کہ بس جنت کے اونچے درجے میں جانے والے ہیں یہ تو وہ کون ہوں گے سوچئے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے تہامہ کے پہاڑ اونچے اونچے ان کی طرح نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا فوج اللہ منظورا سوبان نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجیے میں پتہ چل جائے وہ کون ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا میں ان کی صف میں جا کھڑے ہوں اب غور سے سنیے آپ نے فرمایا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے یعنی رشتدار دار ہوں گے اور قریبی ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے تحجد گزار بھی ہوں گے خرابی کیا ہے غور سے سنیے خرابی تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتقاب کریں گے اکیلے میں چھپ کے حرام کام کریں گے تحجد بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن اکیلے میں حرام کام کر رہے ہیں وہ کون سے کام ہے جو اکیلے میں انسان حرام کر سکتا ہے مثلا چوری آپ قرآن کے حافظ بھی بن جائے لیکن اگر آپ نے چوری کرنی نہیں چھوڑی تو انجام نہیں اچھا اور کمپیوٹر پر ایسے چھپ کے رات کے وقت پروگرام دیکھنا جس میں فوش تصویریں ہوں پورنوگرافی اور چھپ کے حرام کام کرنا ہوں ذنا کرنا چھپ کے اور چھپ کے شراب پینا نہ محرموں کے ساتھ تعلقات چھپی دوستیاں کسی لڑکے سے دوستی کر لینا جو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں اور چھپ کے اس کے ساتھ ملنے چلے جانا یا اس کو ٹیکسٹ میسجز بھیجنا اور, اور کیا کام ہوتے ہیں چھپ چھپ کے ہومو سیکشولیٹی زنا تو بڑی بات ہے لیکن کسی مرد کا مرد سے فزیکل تعلق لڑکی کا لڑکی سے فیزیکل ریلیشن شپ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا یا کوئی نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے ہم بڑی نیک ہو گئے ہیں اب تو ایک کلمہ پڑا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا سب صفائی ہو جائے گی لیکن آزمائشیں تو قدم قدم پہ ہیں جس چیز پہ دل کھٹک اٹھے جو ضمیر پہ بوجھ بننے لگے اس سے باہر نکل آئیے کسی بھی طرح باہر نکل آئیے نفس کی لذت کے کوئی ایسے کام جو حرام کے زمرے میں آتے ہوں ان سے نکلنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں اللہ ہی نکالتا ہے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں اس حرام رستے کی طرف جانا چھوڑ دیں اس سچویشن کو اوائڈ کریں اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ آمد کے دن کے وہ سب کے سامنے پلندہ کھل جائے اور پھر کیا بنے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا تو سب خیر ہے نا؟ کیونکہ اگر ذرا بھی شک پڑے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کسی کو پتہ چل جائے گا تو پھر بہت شریف بن جاتے ہیں ایک دم تو جو شخص کسی بھی حرام چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے گا اللہ سبحان و تعالی اس کا بہترین نعمل بدل اس کو دیں گے دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں تو اللہ کے وعدے نا انسان کہے کہ اللہ صرف تیری خاطر باقی لوگوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے اپنے نفس سے کچھ چھڑوانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے لیکن جو اس میں کامیاب ہو گیا قد افلاح منکا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا وہ دک رسم ربی فصل نماز اس میں آپ دیکھیں آخر میں آئی ہے کا رسم ربی پھر نماز پڑھی وہ نماز ہے قابل قبول لیکن اگر تہجد پڑھ کے یہ کام شروع کر دیے تحجد سے اٹھے اور اٹھایا فون اور حرام قسم کے لغو اور لہو اور فحش قسم کے میسجنگ شروع کر دی تو کیا فائدہ اس تحجد کا یہ کوئی بھی اور اسی طرح قرآن کے نیچے موبائل رکھا ہوا ہے قرآن پڑھ رہے تھوڑی دیر پھر نکال لیا پھر فضول بات کی پھر قرآن پڑھ رہے پھر فضول بات کی کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ تو جانتا ہے نا تو کیا اللہ سے نہیں ڈر لگتا اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں و ظاہر المی و <وَبَاطِنَة> ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو انما ہر ربی الفباحشا ماں ظاہر امنہ و ماں <بَطَن> میرے رب نے فوہش باتوں کو حرام کر دیا ہے چاہے ظاہری ہو چاہے چھپ کے ہوں لوگ کہتے ہیں ہم کون سے چھپ کے کر رہے ہیں ہم تو سب کے سامنے کر رہے ہیں چھپ کے بھی اور ظاہری دونوں ہی ٹھیک نہیں اصل بات وہی ہے ڈرنے کی اور استغفار کرنے کی کل بھی جو ہم نے پڑھا نا کہ ہر ہر لمحے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کبھی بھی اپنے آپ کے دھوکے میں بہن کہ میں نیک ہو گئی ہوں جب بچیاں تحجد پڑھنے لگتی ہیں قرآن پڑھنے لگتی ہیں حجاب کر لیتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں چلو بھائی اب تو ہماری بچی بڑی نیک ہو گئی تو وہ ایک امیج کتنا نیکی کا بن جاتا ہے اب ایسا نیک بندہ اگر کوئی چھپ کے حرام کام کر رہا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ برا کر رہا ہے جو نیک نہیں ہے بظاہر یہ نہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے وہ بھی برا کر رہا ہے مگر اس کی برائی زیادہ بڑھ جاتی ہم جب ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پکڑ نہیں جاتے یا ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے ہمارے دوستوں میں سے کوئی کچھ نہیں کہتا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں مطلب اٹ اسٹل اوکے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب اللہ ہمارے گناہ کے اوپر پردے ڈالتا ہے کہ ہم لوگ توبہ کریں گے اور پھر بھی ہم اگر نہ کریں تو ہم نے اتنی بڑی اپارچونیٹی مس کر دیتی ہے بالکل پھر خسارہ اٹھانے والے جو اللہ کے اقتدار کو دور خیال کرتا ہے یعنی اللہ نے وہ جو پکڑتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو دور کر دے گا جس نے حکمران کی جائز اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں علو العمر کی جائز چیزوں میں اطاعت کا حکم دیا اور اگر جائز چیزوں میں کوئی اطاعت نہیں کرتا بات ہی نہیں مانتا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا پھر باتوں سے جیتنے والے کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو ہو سکتا ہے تم میں سو اپنی دلیل کو دوسرے سے زیادہ عمدہ طریقے سے بیان کرنے والا ہو اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں اس بات پر جو میں نے اس سے سنی پھر میں جس کے لیے اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں بس آپ کی چیز نہیں لیکن آپ اتنی باتیں کر کے ایسا وکیل کرتے ہیں کہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتا ہے اور پھر آپ کو وہ ناجائز پراپرٹی مل جاتی ہے آپ اسے جائز کروا لیتے ہیں لیگلائز کر لیتے ہیں حالانکہ وہ ہے ہی نہیں لیگل تو دنیا کی نظر میں اگر وہ لیگل ہو بھی گئی تو قیامت کے دن کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں اس کو وہ چیز نہیں دے رہا بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں جس کا دل چاہے وہ لے لو جس کا دل چاہے چھوڑو اچھا کا انسان چوری کیوں کرتا ہے ایسے حرام کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے کیا وجہ کیا ہوتی ہے اور کیا چیز اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے خواہشات تو کامیاب وہ ہیں جو خواہشات پہ قابو پالے مجید میں آتا نا جنت <الْمَأْوَى> ایک عبد اللہ بن عمر بن اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا جنت میں سب سے پہلے مخلوق خدا میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے یعنی لوگ ان کو اپنا گیسٹ نہیں بنانا چاہتے تھے ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا یعنی خود مشکل میں پڑنے کے بجائے ان کو آگے ڈال دیا جاتا اور اپنی حاجات وہ اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہی مر جاتے تھے وہ اپنی حاجات اپنے سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے یعنی ان کو بھی اچھے کپڑے پہننے اچھا کھانا کھانے اچھے گھر میں رہنے اچھی گاڑی ان سب چیزوں کی خواہش ہوتی مگر وہ کیا کرتے وہ ان کے دل میں ہی رہ جاتی یعنی صبر اتنا صبر کہ کوئی بات نہیں اللہ نے اگلی دنیا بنائی ہے نا نہیں دیا تب بھی ہم اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے اللہ کا کام نہیں چھوڑیں گے وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں یعنی ہم تو آسمانوں پہ رہتے اور چنے ہوئے ہیں ہم ان کو سلام کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کرتے تھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے لیکن وہ انہیں پورا نہ کر پاتے تھے چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے ان کے لیے آواز لگائیں گے سلام علیکم بما صبرتم تم فن اکبدار سلام علیکم بما صبرتم تم فن تو کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ چونکہ ہمارے پاس زندگی کی اتنی آسائش ہے نہیں جتنی بہت سے لوگوں کو ملی ہے اس لیے اگر وہ عبادت کرے تو کیا ہوا وہ دین کا کام بھاگ بھاگ کے کرے تو کیا ہوا ان کے تو وسائل بہت ہیں وسائل کی کمی کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے لیے لگائے ہوئے ہے تو اس کا اجر درجہ رتبہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو بڑی سہولتوں میں اور بڑے آرام میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے آخرت پر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے جو اللہ نے کہا اپنا فرض پورا کریں باقی اللہ پہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ وہ ہر وہ چیز دے گا جو چاہتا ہے انسان بچوں کا مسلمان والدین سے ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے یہ لیں اپنے بچے جیسے بیبی کیئر میں بچے ہوتے ہیں نا چھٹی کے وقت ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے ماں کے چلی کتاب نکالیے تاکہ میں شفاعت کا باب آپ کو پڑھا دوں شفاعت سفارش پیج 183 شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ عام خیال ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اس لیے آپ نے ہمارے گناہوں کو رب کے حضور ضرور معاف کرانا ہے اس شفات عزما سے ہم ضرور سرفراز ہوں گے مزید یہ کہ شفاعت کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بہت سی شخصیات کو بھی نامزد کر رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بھی ہماری سفارش کرے گا جبکہ یہ تمام سہارے اور شخصیات مفروضہ ہیں یعنی ہم نے خود ہی فرض کر رکھے ہیں اس قسم کے خیال انسان کو مزید گناہ اور شرک پر بھی آمادہ کر دیتے جب ہماری ذمہ داری کسی اور نے لے لی تو ہم کام کیوں کریں شریعت میں شفاعت سے کیا مراد ہے اس کا جائزہ درج ذیل تفصیل میں دیا گیا ہے شفاعت کا مطلب ہے طلب تلب الخری کیا بہت جامع مختص چھوٹی سی پیاری سی تعریف ہے طلب الخری لگری غیر کے لیے خیر کا طلب کرنا یعنی اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے خیر مانگنا کوئی انسان کسی بادشاہ یا بڑے شخص تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کسی گناہ کی معافی کے لیے کسی دوسرے مقرب انسان کا سہارا لے یعنی جو اس کا کام کروا دے کیونکہ شفات لفظ شفا سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے دو یعنی دو آدمی مل کر کوئی بات کہیں شفاعت کا عمومی حکم کسی منصب والے یا مال والے انسان کے ہاں کسی نیک کام کے لیے شفاعت کرنا کوئی برا فیل نہیں ہے کیونکہ سورت النساء میں ارشاد باری تعالی ہے میں یشفا شفاطن ہسن اتن یق نسوہا وہ میں یشفا شفاطن کلو کفل ایٹی جو بھی اچھی سفارش کرے گا اتنا ہی اس کے لیے حصہ ہوگا اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اتنا ہی اس کا نصیب ہوگا اس طرح شاف یعنی سفارش یا شفاعت کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے خواہ مشہور یعنی جس کی سفارش کی گئی ہو اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو انڈر لائن کر لیں یعنی جس کے لیے سفارش کی گئی اس کا کام ہوا یا نہیں ڈزنٹ میٹر آپ کو کرنے کیا فائدہ ہو گیا تو یہ چیز انسان کو انکریج کرتی ہے نا کہ کسی کی سفارش کر دے آگے تو اللہ کی مرضی کیونکہ ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اشفاؤ تو جرو وقد اللہ علیہ نبی ماشا تم سفارش کیا کرو اس کا ثواب ہوگا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی سفارش میں جو چاہے گا فیصلہ کرے گا تاہم سفارش صرف اسی شخص کے حق میں جائز ہے جس کا حق ضائع ہو رہا ہو یا اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو یعنی اس کا حق ہے اس کو مل نہیں رہا یا ڈر ہے کہ کہیں چھن جائے گا یا کسی وباہ امر میں یعنی حلال کام میں جس سے فائدہ ہونے کی توقع ہو اگر کسی دوسرے کا حق مارنے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے متجاوز ہو یا کسی غلط فیل میں سفارش شفاعت ہو سفارشات کا ارشاد ہے عَلَى الْبِرِّ وَالتقوى وَلَا عَلَى الْإِفْمِ وَالْعُدْوانِ نیکی اور تقوی پر تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو شفاعت کے بارے میں غلط قیاس اکثر مسلمانوں نے شفات کے سلسلے میں انتہائی سنگین غلطی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبی دے دی جیسے نعوذ باللہ کوئی عام انسان ہو اور اس تک رسائی کے لیے اولیاء کرام اور صالحین کی سفارش شفاعت تلاش کرنے کی کوشش کی یعنی کیا کہتے ہم تو گناہ انسان ہے ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو کوئی اور ہمارے لیے سیڑھی بن جائے واسطہ بن جائے اور یوں کہنے لگے کہ اے فلاں اللہ کے ہاں میری سفارش فرما دے اس طرح وہ دو بڑی غلطیوں کا ارتقاب کرتے ہیں نمبر ایک کسی غیر سے دعا کرتے ہیں جو کہ ایک شرکا اکبر ہے کیونکہ ہم قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں ایاک وہ و کا نستا صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں سے دعا کرتے ہیں دوسرے خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے اور اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینے کی غلطی کرتے ہیں کیونکہ مخلوق تک رسائی کے لیے تو انسان کی ضرورت ہے مگر اللہ تک رسائی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں یہ یاد رکھیے اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کیونکہ مخلوق تو مشقو لہو کی حاجت سے ناواقف ہے انسانوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ سفارش کر رہے اس کا مسئلہ کیا ہے تو دوسرا آ کے اس کا مسئلہ سمجھا دیتا ہے یا اس کے کسی حق کے ضائع ہونے سے لا علم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تو خبیر و علیم ہے وہ دلوں کے راست جانتا ہے اس طرح بندہ اپنی حاجت اللہ تعالی کے دربار میں براہ راست پیش کر سکتا ہے ارشاد ربانی ہے وَإذا سألَك قریب دعان سورة اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے اسی طرح ارشاد فرمایا ادرونی استجب لقم تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آؤ میرے پاس تو پھر ہمیں ڈائریکٹ اسی کے پاس جانا چاہیے آخرت میں شفاعت آخرت میں شفاعت کا کیا تصور ہے اس دن ہر طرح کا اختیار اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کو اس کے حکم سے روگردانی کی ہمت نہ ہوگی ارشاد باری تعالیٰ ہے او ما ادرا کما یومین تم اما ادرا کما یومین یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله سوره الانفطار ارتمے کیا معلوم کہ روز قیامت کیا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے وہ دن کے کوئی جی کسی بھی جی کے کچھ مالک نہ ہوگا یعنی کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا قیامت کے روز مختلف شفاعتیں ہوگی نیز دنیا کی شفاعت کے مقابلے میں ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا چنانچہ آخرت کی شفاعت کی دو اقسام ہیں کیا ہے دو اقسام غیر مقبول شفاعت جو قبول نہیں ہوگی الف ان معبودوں کی شفاعت جن کی پوجا اللہ کے علاوہ کی گئی خواہ وہ معبود فرشتے ہوں انبیاء ہوں یا نیک آدمی یا جن اور شیطان یا حیوانات اور جمادات ایسوں کی شفات قتم قبول نہ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سفارشی بنا رکھا ہے کہہ دیجئے بھلا وہ نہ کسی شہر کے مالک ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں تب بھی کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے اور عزر قرآن کافر ہے لہذا ایسے افراد کی شفات ہرگز فائدہ نہ دے گی نمبر دو وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ کی اجازت لیے بغیر کی جائے یا اللہ تعالیٰ سے راضی نہ ہو کیونکہ قرآن مجید میں ہے منز اللہ بزنی تو شرائط کیا ہے شفاعت کی نمبر ایک اللہ کی اجازت سے ہو اور نمبر دو اس کے لیے انسان سفارش کرے جس کے لیے اللہ راضی ہو کے سفارش کی جائے ولا اللہ لم سورت لمبیا اور وہ سفارش نہ کریں گے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو اسی طرح وہ کم میں شفا تو اور کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور خوش ہو یعنی چاہے کوئی فرشتہ ہی سفارش کرنا چاہے تو اس کی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی اب ہے مقبول شفات پہلی کون سی تھی غیر مقبول اور اب کیا ہے مقبول یعنی جو قبول ہو جائے گی جو فائدہ دے گی اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات اور نمبر دو تمام انبیاء اولیاء صالحین اور شہداء کی شفات آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات اسے شفات عزما کہا گیا ہے شفاعت کا یہ مقام مقام محمود ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اسرائیل میں تحجد پڑا کیجئے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا صحیح ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قیامت کی ہول سے گھبرا اٹھیں گے اور سورج ان سے قریب آ جائے گا یہ حدیث یاد ہے میں نے آپ کو تفصیلی سنائی تھی تو لوگ اس کی تاب نہ لا سکیں گے آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا کیوں نہ کسی کو سفارش یا کے لیے کہا جائے چنانچہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابوال بشر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا خدا نہ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر دیجئے جس پر حضرت آدم جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غزب آج کے دن شدید ہے دوسرا وجہ اپنی غلطیاں بھی شفاعت سے روکتی ہیں نور علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ بھی یوں جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے چونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی لہذا میں اس کا اہل نہیں سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے وہ بھی اپنی غلطی پر پشمان ہوتے ہوئے انکار کر دیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف تمام لوگ رجوع کریں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قتل والی غلطی یاد کرتے ہوئے انکار کر دیں گے لوگ سیدنا عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار فرمائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کو کہیں گے چنانچہ تمام افراد میرے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر عرش الہی کے نیچے سر بسجود ہو جائیں گے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و سنا بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے مانگیے آپ کو دیا جائے گا نی اب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے شفاعت کے لیے شفاعت کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی حالت اظہار بیان کریں گے جس کے جواب میں ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جنت میں پہلے وہ افراد داخل ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا سب سے پہلے وہ نکال کے بیچ دیے جائیں گے اللہ ہم کو بھی اس میں ڈال دیں چناچ میری امت کا ایک گروہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا اسی طرح آپ کی شفات ان افراد کے لیے بھی قبول کر لی جائے گی جن پر آگ ان کے گناہوں کے باعث واجب ہو گئی تھی اب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لکل نبی داوتن مستجاب پتا آج جلا کلبی دعوت شفا امتی یوم القیاما انشا شرکب اللہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی میں نے اپنی دعا چھپائے رکھی اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق طلب کیا یہ ہے نا کلوندی کے لیٹر آن بڑے فائدے کے لیے وقتی اپنی چیز کو کنٹرول کر لینا جو بھی میری امت میں سے شرک میں مبتلا نہ ہوگا اسے یہ شفاعت نصیب ہوگی مقبول شفاعت کی دوسری قسم فرشتوں امبیا اور علماء اور شہداء کی شفاعت ہے جہاں تک فرشتوں کی شفات کی قبولیت کا تعلق ہے سورة النجم 26. کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کے اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور خوش ہو انبیاء اور صالحین اور علماء کی شفاعت بھی قرآن سے عموماً اور سنت سے خصوصاً ثابت ہے فما اور نہیں نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش اور شفاط علام تخرمان اور نہیں تم مالک بنو گے سفارش کے مگر جس نے لیا ہو اللہ کے ہاں کوئی وعدہ اور ان آیات سے معلوم ہوا کہ دوسری بہت سی شفاتیں بھی ہوں گی یہ آیات عام ہیں سنت ان کو خاص کرتی ابن بہقی اور بزار نے روایت کیا ہے کہ یشف یوم القیامت ثلاثہ المبیا شہدا قیامت کے دن تین قسم کے افراد سفارش کریں گے انبیاء علماء اور شہداء اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا یشف شہید افیسہ بین اہل بئی تھی شہید اپنے خاندان کے ستر افراد کی سفارش کرے گا یہ تمام شفاعتیں صرف تین امور کی بنیاد پر مقبول ہوں گی نمبر ایک منگ اللہ یشفا اللہ بزن نمبر ایک کیا اذن ہو ترجمہ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اذن کے بغیر نمبر دو رضامندی اللہ کی ولا یشفاء اللہ الر تدا اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو نمبر تین کہ وہ شفاعت کسی کافر یا مشرق کے حق میں نہ ہو کیونکہ ان کا جہنم میں ہمیشہ رہنا بہت سی آیات سے ثابت ہے لہذا ایک مومن کو شفاعت کی ہرس صرف اللہ سے رکھنی چاہیے اور یہ طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل سالے بھی کرنی چاہیے جن سے اللہ راضی ہو کیونکہ بعض افراد کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش قیامت کے دن قبول نہ ہوگی جب آپ حوض پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آپ سے دور ہٹا لیے جائیں گے آپ فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں انہیں اس سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ جواب دیا جائے گا کہ تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین کے ساتھ کیا کیا لہٰذا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طالب ہو اسے یہ شفاعت اللہ سے مانگنی چاہیے پیغمبر سے نہیں اور تین امور کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور ہر قسم کے شرک سے پرہیز کرے ٹھیک ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا آپ نے فرمایا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا یعنی شرک نہیں کیا نمبر دو کسرت سے عمل سانح کرے کیونکہ آپ سے کسی نے جنت میں آپ کی رفاقت کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کسرت سے سجدے کرو نمبر تین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجا جائے ان کے لئے وسیلہ طلب کرنا چاہیے جو کہ جنت کے درجوں میں کالا درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سأل لی الوسیلت حلت لہو الشفاء جو میرے لئے وسیلہ مانگے گا اس کے لئے سفارش واجب ہو گئی ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و